بسم اللہ علیہ وحم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام ورثہ گروپس وَََََََََََ الشہٰم اور باقى تمام خرحان صحميں سب کو سلام علسد كرتے اور آج ہمارے سلسلہ دس كتاب قائد نوشى صعن جو میں سے درس نمبر انتیس ہے اور کے كے مختلف ذات کے بارے میں سوالات چل رہے اور ان کا جواب تو آج اس سے پہلے والے درس میں درس نمبر اٹھائیس میں پل سرات کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا قیامت کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ایک پل آئے گا ہاں جی وہ پل جہنم کے اوپر ہوگا اس پل سے جو ہے نیک لوگ اچھے اعمال والے اچھے عقائد والے صحیح عقائد والے ہاں جی وہاں سے گزر جائیں گے اور بھیش کی طرف پہنچیں گے اور جو لوگ برے اعمال ہیں برے عقائد ہیں شرکی عقائد ہیں کفری عقائد ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار دیا ہاں جی تو غفلت میں زندگی گزار دیا تو ایسے لوگ کو جہنم وہ اس پل سے نیچے گر جائے گا اور جہنم میں گر جائے گا تو آجن گرمی یہ ایک مرحلہ آپ کو بتا دیا ابھی سوال نمبر دس نمبر انتیس جو اسی کتاب کے سوال نمبر اکاسی ہے اس میں شوہر میزان کے بارے میں ہے کہ سوال یہ میزان کے بارے میں وضاحت سے بیان کیجئے کہ میزان سے مراد کیا ہے اور میزان جو ہے کیا میزان کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی حکم موجود ہے ہمیں اس پر ماننا ضروری ہے تو اس سلسلے میں تو شروع میں شاہ سید نے ہی ہمیں بیان فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہے ہاں جی نقیر منکر سکون سرات میزان حساب کتاب ان سب پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قل قیامت کے مختلف مراحل ہیں تو ان میں سے ایک مرحلہ یہ کہ میرا میزان کے بارے میں وضاحت سے بیان کیجیے تو جواب جو ہے یہ کہ پہلے میزان جو ہے لغت میں ڈکشنری میں کچ کہتے ہیں تو جواب یہ میزان جو ہے لغت کی روح سے کلمہ وزن سے ہے ہاں جی وزن چیز کو ویٹ کرنا وزن کرنا میں وزن سے ہے جس کے معنی تولنے کے آلہ ہیں میزان کے معنی تولنے کا آلہ ہاں جی اس کا اصل مادہ جو ہے میں وزن سے ہے میزان جو ہے وزن یا سے ہے عربی زبان کے لحاظ سے اور معنی اس کا تو جو ہے میزان لفظ میزان جب میم کے ساتھ آتے ہیں تو تولنے کا آلہ اس لیے ہمارے ترازو کو بھی میزان کہا جاتا ہے جس میں ہم دکاندار چیزوں کو تول کر جو ہے ہمیں دے دیتے ہیں تو احوال قیامت میں سے ایک میزان کا مرحلہ ہے ہاں جی میزان کا مرحلہ ہے آپ کے نیک اعمال اور برے اعمال ایک مرحلے میں تولے جائیں گے نیک اعمال کا پھر جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا جس تو توجو میں باری ہوگا وہ, جن وہ ان کو بشارت ملے گا جنت میں جانے کا نجات کا جی اور جن کے نیک عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برے عمل کا پلڑا باری ہوگا ان کے لیے پھر قیامت میں مشکلات ہیں آگے جہنم کے عذابات ہیں حضائن گرہ میں تو فرماتے ہیں آگے چنانچہ جو ہے میزان کے بارے میں کلام پا چنانچی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے میزان کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور یہ واقعہ قیامت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے اور ہو کے رہے گا اس مرحلے سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا اور ماتین نہ زاء الموازن القشتہ ہم جی ہم قیامت کے دن جو ہے انصاف کے تعض نسب کریں گے نہ زاؤ رکھنے کے معنی میں یعنی اس دن ہم قصب موازین میزان کی جام خش انصاف اس ہم انصاف کے ترازو نصب کریں گے لیا ام القیامہ کے دن اب ترازو نصب کریں گے فلا تو نفسن النفن اور کسی بھی نفس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا یعنی اس میں ذرہ برابر جو جیسے اس کے اعمال ہیں وہ ترازو صحیح صحیح دکھائے گا اگر دنیا کے ترازو میں تو بیمانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے لہذا اللہ فرمات ہے فلاں تو عضلم کسی بھی نفس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا آن جی؟ تو ایک عید اس میں ہوا اس آیت سے صاف واضح ہوا کہ ایک مرحلہ قیامت میں انمیزان کا ہے انسانوں کے اعمال کا ایک کمال انصاف کے ساتھ تولنے کا مرحلہ آتا ہے تو اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب آپ نے اعمال تولنے لگا ہاں جی اعمال تولنے کے بعد نتیجہ دو شروع ہیں ہاں جی یا جو ہے اس کے اعمال جو ہے نیک اعمال کا پلہ باری ہوگا یا نیک اعمال کا پلرا ہلکا جن کا نیک اعمال کا پلر باری ہوگا ان کے لکھے بشارت ہے اور جن کے نیک اعمال کا پلرا ہلکا ہوگا ہاں جی اور برے عمل کے پڑ باری ہو ان کا کیا انجام ہے وہی سے میں فرما رہے سورہ قاریہ میں فام معمن شک لذمہ ہو بہار ہر جن لوگوں کے ثقولت ثقیل باری ہونے موازین اس کے نیک عمل کا پلرا جس حصے میں نیک عمل ڈالا گیا ہے وہ حصہ اگر باری ہو تحفہ وفی عیشت راضیہ تو اس کے نظریہ یہ ہوگا پھر تو وہ جو ہے انتہائی پسندیدہ زندگی میں ہوں گے جنت کو اللہ نے یہاں پر عیشتِ راضیہ سے تعبیر کیا عیشۂ نے ایش زندگی ایسی زندگی اس کو نصیب ہوگی اس کے نظریے میں کہ وہ اس زندگی پر خوش ہوں گے راضی ہوں گے چنانچہ قرآن پاکی اور بیعتوں میں ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ بندے سے راضی ہوں گے اور بندہ اللہ سے راضی ہوگا رضی اللہ عنہ وہ رضو عن اللہ قرآن فرمانے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے ذالک اللہ من علمََََََََََََن ربہ اور یہ مقام کہ جانا جنت میں پہنچ کر اللہ بندے سے راضی بندہ اللہ سے راضى کن لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوگا یہ ان کو ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے خشیت رکھتا تھا خوف رکھتا تھا ڈرتا تھا تقوا اللہ رکھتا تھا اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا نافرمانی جب نہیں کیا تو یقیناً اس کے نیک امال کا پلڑہ باری ہی ہوگا تو جو ہی جن کے نیک اعمال کا پلڑہ باری ہوگا وہ تو آرام دہ زندگی میں ہوگا وہ ایسی زندگی ہوگا جس پر وہ بہت خوش ہوں گے وہ بہرحال بہر حال منخب الوازن وہ بد لوگ جن کا ہلکا ہو گیا ہاں جی نیک عمل کا پڑ رہا ہلکا ہو گیا اس میں کوئی اچھے عمل نہیں تھے خالی تھے تو ام ہو تو اس کا ٹھکانہ یہاں ام ٹھکانہ مرکز کے مراد کا ٹھکانہ حاویہ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اللہ حاویہ کیا چیز اللہ خود فرماتے و ما ادرا کا ماہیہ میرے حبیب کیا آپ کو معلوم ہے حاویہ کیا ہے اللہ خود تشریف فرمارے نا رن حامیہ وہ ایسی آنکھ ہے جو حامیہ انہیں ہوئی ش راک ہے وہ ایک بڑھکتی ہوئی شالاور آنکھیں یعنی جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکی ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ جو ہے حاویہ ہوگا حاویہ کیا ہے اللہ نے خود دیاب میں فرمایا وہ بڑھکتی ہوئی شعلہور آنکھیں تجماعت کا تو بہر جو جن کے نیک اعمال تجما کا دوبارہ خیروں بہرحال جو ہے جن کے نیک اعمال کا پلرا باری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے یعنی اسے آرام و راحت کی زندگی نصیب ہوگی جو کہ بحش ہے جنت ہے اور جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے ہاں جی اللہ کو ہیں آپ کیا جانے حاویہ کیا ہے حاویہ جہنم کے شعلہ ول بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے ہاں جی جن لوگوں کے بورے اعمال میزان میں توڑتے وقت باری ہوں گے ہاں جی اور اچھے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے جب کہ پاک میں اس موضوع پر اور بھی بہت سے آیات کریمہ موجود ہیں جی ہاں جی یہاں صرف انہیں آیات پر اتفاق ہے اور, اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں آیات ہیں سر ہاں جی آرام الوزن الحق ہاں جی اب عمل جو میزان نیک عمل کا جو پل ہے وہ باری اس میں کیا چیز ڈالنے سے باری ہوگا فرماتے ہیں قیامت کے دن وزن حق کو ہوگا سچ اور سچائی کو ہوگا ایزان گرامی ہاں جی میزان تاضمال میں فرماتے ہیں سب سے باری ترین چیزیں جو ہے اللہ کی معرفت ہے توحید الہی ہے اللہ کی سچی بندگی اخلاص ہے خلوص ہے ہاں جی لا الہ الا اللہ کا خلوص کے ساتھ کمال عقیدت کے ساتھ با معرفت اقرار ہے ہاں جی ان چیزوں میں حادث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہیں انسان کے نامۂ عمل میں سب سے باری ترین چیز حسن اخلاق ہے اچھے اخلاق ہیں جو نام عمل میں بہت وزنی ہوں گے کسی غریب پر آپ نے رحم کے اخلاق سے کسی مظلوم کے اخلاق سے دفاع کیا ہاں جی کسی دل کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کے انتوام اچھے اخدار اخلاقی فرماتے ہیں وہ انسان کے جو ہے نیک عمل، اسے نیک عمل کا پلہ اس سے باری ہو جائے گا تو دنیا میں جو ہے پرپگنڈے ہاں جی جو بہتان یہ تمام فصق و حجور جو ہے ان کی قیمت میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے یہ سب انسان کے نیک عمل کے پرڑے کو ہلکا کرنے کے سبب بنتا ہے نیک عمل کا پرڑہ جو ہے اچھے عقائد حق اور, اور حقانیت سچائی اور تو ہاں اللہ کی سچی معرفت سچی بندگی اور کمال اخلاص خصوصاً اخلاص عمل ہاں جی یہ چیزیں ہیں جو انسان کے نیک عمل کے پلڑے کو باری کر دیتی ہے یہاں بندہ نے ایک نصیحت پر جملہ لکھا ہے نصیحت یہ ہے کہ لہٰذا بندہ مومن کو چاہے کہ وہ اپنے اعمال و کردار پر خوب نگاہ رکھے کیونکہ اس میزان کے ترازو میں آپ کے اعمال آپ کے عقائد ڈالنا ہیں ہاں جی تو آپ کے اعمال عقائد اگر صحیح ہیں تو آپ کے نیک عمل کا پنڈہ باری ہوگا اگر آپ کے اعمال اور عقائد غلط ہیں ہاں جی تو پھر جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال کا پڑہ ہلکا ہوگا ذہن گرا مومن کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے کردار پر خوب نگاہ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نیک اعمال کا پنڑہ ہلکا ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ کے شعلوں میں تڑپتے رہیں کیا آپ میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے حضاء الرامی ہم میں کوئی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کی کیا آپ میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے جب آپ سچائی سے دے دیں تو یہی طاقت نہیں ہے ہم ماچس کے ایک تیلی کی جو ہے حرارت کو برداشت نہیں کرتے ہم سگریٹ کی جو ہے ایک بٹ کی گرمائش کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے ارادے سے تو کیسے جہنم کی اس عظیم آگ کو برداشت کریں گے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جو ہے شعلے جہنم سے جو اس چنگاریاں اٹھتے ہیں نا چنگاریاں کے. تو وہ بڑے بڑے اونٹوں کے جسم کے برابر ہوں گے ایک آدمی ہیں اس سے جو شعلے اٹھ کے ان شعلوں سے جو چنگاریاں اٹھ کے دور دور گریں گے وہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہوں گے ارزا گرامی انسانی سوچ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس آخ کی شدت کو جب وہاں سے اٹھ کر دور دور گرنے والی چنگاریوں کو ہاں جی دور دور گرنے والی ہاں جی اس کے جو ہے چنگاریاں بڑے بڑے اونٹوں کے جسم کے برابر ہو محلات کے برابر ہو تو وہ آخ پھر کتنا زیادہ ہوگا ہاں جی اور اس میں انسان کو ڈالا جائے تو وہ کیسے برداشت کریں گے اذان اور یہ قرآن پاک کے آیتیں ہیں قرآن ہی سے مصطفیٰ احکامات ہیں تعلیمات ہیں اذان گرامی جو ہے اگر آپ کا جواب یہی ہے کہ میں جہنم کے آگ کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے یقین نہیں ہے ارگش نہیں ہے لہذا آپ اپنے ہاں جی سے سچا جواب لیتے ہوئے اپنے اپنے اعمال و کردار کے اصلاح کرتے رہے انسان جو ہے ہاں جی کہیں ہم برے اعمال کا شکار ہو جائیں زندگی غفلت میں غرق رہیں گناہوں میں غرق رہیں تو تائب نہ کریں فش کو حجور میں مطلع رہیں تو اذان گرامی نیک عمل کے پڑے کو ہلکا کرنے والی چیزیں بناہ ہے برائیاں ہیں فصق و حجور ہیں نیک عمل کو باری ہاں کے پڑھے کو باری کرنے والے چیزیں اعمالِ صالح ہے سچی ایمانیات ہیں ہاں جی اصل قرآن نے ہمیشہ ہمیں آمن و امنِ سالیات اے لوگ کو ایمان لیاؤ اور عمل صالح کرو ہاں جی عمل شرانصاہی بھی ہونا ضروری ہے شریعت کے حکم کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی اخلاص کے ساتھ بھی ہو لاہ فلّہ ہو صرف اور صرف نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا ہو تو پھر وہ صالح ہوتی ہے ہاں جی اگر ہم نماز تو پڑھیں دکھاوے کے لیے پڑھیں روزہ تو رکھیں دکھاوے کے لیے رکھیں صدقہ تو دے دیں دکھاوے کے لیے دے دیں ہاں جی لوگوں میں شہرت کے لیے دے دیں واہ واہ کے لیے دے دیں تو یہ عمل صالح نہیں ہے زین گرا میں عمل صالح ہونے کے لیے عمل شریعت کے مطابق بھی ہو پھر اللہ تبار و کے رضا کے کہ صرف اس کے رضا کے لیے ہو اسی کو خوش کرنا آپ کا مقصد ہے اسے کی بندگی کرنا آپ کا مقصد ہے اور اس کے سوا خوش نہیں نہ شہرت آپ کے میں ہاں جی دل دماغ میں ہیں، نہ ہوا ہے نہ دکھاوا ہے ہاں جی نہ نام نہ نمود ہے خوش بھی نہیں ہے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حش کرتے ہیں زکات دیتے ہیں صدقہ خیرات دیتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں مسجد بناتے ہیں مرثہ بناتے ہیں شب روز ان میں کام کرتے ہیں تعلیم و تربیت دیتے ہیں خواہ عوام ہو خواص سب کے لیے یہی ایک ہی اوکم ایزاں نگرامی عمل صحیح ہونا بھی ضروری ہے علم کی روشنی میں ہونا شریعت کے مطابق ہونا ہاں عقیدہ صحیح ہونا بھی ضرورت ہے دین کی تعلیمات کی بنی تعلیمات کے مطابق اور ساتھ ہی جو ہے اللہ کے لیے ہونا بھی ضروری ہے للہ ہونا ضروری ہے تمام دنیای اغراض سے پاک ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کے اعمال ہیں اچھے اعمال ہیں اور اس میں خلوص بھی ہے یقیناً آپ کے نئے عمل کا پرڑہ باری ہوگا لہذا میں دعا کرتے دو پرو ہم سب کو ہاں جی ہاں توحیق دے, دے کہ ہم ایسے عمل کریں ہمارا خدا ایسا اچھا اور پاک ہو کہ میدان کے کل ہمارے نام میدان کا جو ترازو ہے اس میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے نیک عمل کا پررہ باری ہو اور پرو دگار اور ہمارے ان تمام گناہوں کو بس ہے جس سے نیک عمل کا پلہ باری ہونے میں رکھاوٹ بنتی ہے اور گناہوں کا پلہ باری ہو جاتی ہے اور ماتوفی کے اللہ, اللہ